کشپ شبہات فط تو یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب حجازی تمیمی رحمہ اللہ کا رسالہ ہے یہ آپ رحمہ اللہ کے انقلابی رسالوں میں سے ایک رسالہ ہے جس کے بعد الحمدللہ ہم آج تک دیکھ رہے ہیں کہ جو تبدیلی ان رسالوں کی وجہ سے اس شخصیت کے عمل کر کے دکھانے کے بعد پیدا ہوئی وہ آج تک الحمد پوری طرح سے موجود ہے اور وہ ختم نہیں ہوئی اس کی جڑیں جو ہیں وہ گہری ہیں اگر کہ اس کے برگ و بار کاٹ دیے گئے اس کے تنے کو نقصان پہنچایا گیا بہرحال کیونکہ دنیا میں ہم صرف مسلمان ہی آباد نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شدہ اتابل میں خالہ کا سن وہ ہے وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا فمیم کم کافروم فمیون کم تم میں کافر بھی ہے تم میں مومن بھی ہے اور بسی ام بیما کا اور اللہ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے یعنی یہ کافر اور مومن ہونے کی سزا اور جزا عمل پر ہے یہ نہیں کہ اللہ نے کسی کو مجبور کر دیا کہ وہ کافر بنے اور کسی کو مجبور کر دیا کہ وہ مومن بنے اختیار دیا اور پھر عمل کے مطابق یہ سزا اور جزا ہے تو جہاں ہم ہیں ایمان والے الحمد للہ سم الحمد للہ الحمد للہ اللہ اللہ وما ان اللہ کہ اللہ نے ہمیں یہ ہدایت نصیب کی ایمان خالص کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اور اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اللہ نے ہمیں روشنی دکھائی جہاں پر ہم ہیں وہاں پر اس دنیا میں قاصر بھی ہے اللہ کا انکار کرنے والے بھی ہیں اور اب یہ معاملہ بہت اہم ہے مہم ہے کہ ہم نے ایک تو وہ عمل کرنا ہے جو مومن ہونے کے اعتبار سے ہماری ذات کے لیے تقاضا بنتا ہے ایمان کا اور توحید کا اور دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ لوگ جو قاصر ہیں ان کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی بہرحال ایک ضروری حصہ ہے زندگی کا اس کے بغیر زندگی گزارنا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں اگر آدمی صرف اہل ایمان ہی کے اندر رہتا ہو خلافت اسلامیہ قائم ہو تب بھی اس خلافت کو دنیا میں موجود کفار کے ساتھ ایک برتاؤ کرنا پڑے گا اور اس کے برتاؤ میں حکومت کوئی جدا چیز تو نہیں آسمان سے اترے ہوئے لوگ تو نہیں لوگوں میں سے ہی لوگ حاکر ہیں اہل ایمان کے اندر باقی اہل ایمان کو اپنے حاکم کا ساتھ دینا ہوگا اور نفاق سے کوسوں دور رہنا ہوگا اللہ کے لیے گردنے کٹانا ہوگا اسلام کا جھنڈا بلند کرنا پھر اور تقاضے ہیں بہرحال کافر کے ساتھ ہم کیا کریں اور کافر کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہو یہ زندگی کا ضروری حصہ ہے جو ہے تو ایمان والا اپنے اعتبار سے مسجد کے اندر ایمان والا ہے گھر کے اندر ایمان والا ہے مدرسے کے اندر ایمان والا ہے مگر جیسے کہ کپار سے ملنا جلنا ہوتا ہے کفار کے اندر بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے کفار کے اندر اقتدار کے معاملات میں اسے واسطہ پڑتا ہے پھر میدان حیات میں زندگی کے میدان میں اور مختلف میدانوں میں جب اسے ایمان والے بھی کافروں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے اس وقت وہ ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتا جو کافروں کے ساتھ کرنا چاہیے تو پھر وہ مومن نہیں ہے ان کے ساتھ اہل ایمان والا سلوک ہی کرتا ہے یہ تو بات غلط ہے اسے ایمان سمجھ نہیں آیا اس واسطے ہمارے اس امام نے محمد بن عبد الوہاد نے یہ رسائل لکھے اور یہ ضرورت پوری کی وقت کی اور آج ہم جس معاشرے میں موجود ہیں اسی طرح کا معاشرہ انہیں ملا تھا جس میں کفار اصلی بھی موجود ہیں امریکی چینی جاپانی سکھ ہندو اور وہ کفار بھی موجود ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کافر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نے اس سے محفوظ رکھے اور اسلام کا دعوی کرنے والے تہتر میں سے ایک کے علاوہ بہتر بدا کی کے علاوہ وہ فرقے بھی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں جو ملت اسلامیہ سے خارج ہیں جیسے سیکولر لوگ جو یہ کہتے ہیں ہمارا دین تو اسلام ہے ہماری معیشت اسلام نہیں ہے سوشلزم ہے ہماری سیاست اسلام نہیں ہے اسلام سے نہیں لیں گے جمہوریت گفار کا گھڑا ہوا فلسفہ ایک حصہ اسلام کا اب دو حصے غیر اسلام کے آ تیسرا اور بھی آ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اللہ نہیں ہے معذ اللہ اسلّہ اب یہ لوگ سیکولر لوگ جو اسلام سے خارج ہیں یہ بھی اسلام کے دعوے دار اس کے بعد وہ لوگ جو سراسر قرآن کو غیر محفوظ مانتے ہیں اپنے آئمہ کو معصوم مانتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سوائے چاند ایک کے کفار مانتے ہیں وہ بھی ہیں وہ اسلام میں کم ہے وہ بھی ہیں جو اللہ رب العزت کے علاوہ اپنے گھڑے ہوئے بزرگوں کو اور بابوں کو پکارتے ہیں ان کاموں میں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا صحت کے لیے دشمن پر فتح دینے کے لیے پکارتے ہیں وہ تقدیر سنوارنے کے لیے پکارتے ہیں رزق بڑھانے کے لیے ان کا تعویذ لٹکاتے ہیں اپنی دکان میں بچہ بچی لینے کے لیے انہیں پکارتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر آٹھ سال تک اس کی بودی رکھتے ہیں پیر کے نام کی منگتا بناتے پیرا بتانا نام رکھتے یہ بھی مشرقین ہیں اور کفار البتہ ان کے بارے میں اکثر علماء کا یہی کہنا کہ بڑت تبدیل ہے یہ اسلام میں داخل ہوئے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ان کے شیر اکبر میں انہیں اسلام سے نکال دیا ان کے لیے کوئی عذر بل بھی نہیں ہے اس لیے کہ قرآن موجود ہے اور یہ ننگا چٹا شر کر رہے اور کچھ نے کہا نہیں یہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے بہرحال یہ علماء کا اختلاف ہے دلائل پڑے جا سکتے راجح یہی ہے کہ یہ مرتب ہے اسلام سے نکل چکے ہیں جیسے وہ شخص وضو سے نکل چکا ہے جس نے وضو کرنے کے بعد ہوا خارج کی اور اسے یقین ہو گیا کہ ہوا خارج ہوئی آواز یا بو نے یقین کر دیا یہ وضو پر نہیں ہے یہ نواقض وضو میں سے ہے وزو کے ٹوٹنے میں سے ہے اسی طرح انہوں نے نواقض ایمان اور نواقض اسلام کا ارتکاب کیا ان کا اسلام ٹوٹ گیا اب وہ کیا رہا ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے بہت بڑا مہم پہاڑ مسئلہ ہے واللہ اتنا بڑا پہاڑ ہے معاشرے کے ساتھ نپٹنا کہ اس سے بڑا پہاڑ کوئی نہیں ہے اس سے بڑا کوئی معاملہ نہیں ہے اس سے بڑی کوئی گھاٹی نہیں جسے عبور کرنا بندہ اپنے طور پر مسلمان ہو جائے یہ کوئی مشکل نہیں ہے مسجد میں مسلمان ہو جائے یہ کوئی مشکل نہیں ہے مدرسے میں اور گھر میں بھی اگر محنت کرے تو مسلمان بن کے رہے کوئی مشکل نہیں ہے معاشرے میں کیسے رہے اردا گرد سارے لوگ اسلام کے دعوے دار شیر کے اکبر کرنے والے کپر سریس کے مرتقب اسلام کی اور اسلام کے اولیا کی اور املیا کی اور حسول کی توہین کرنے والے بھی تو اسلام کے دعوے دار ہے اور صرف دعویٰ نہیں ہے وہ حج کرتے ہیں وہ عمرہ کرتے ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں وہ مسجدیں مناتے ہیں وہ دین کے بی نیک کام کرتے ہیں وہ اسلام کے نظام کے لیے جھنڈا بلند کرتے ہیں وہ اس کے لیے سینہ تان کر اسلام کے دشمنوں کی گولی اپنے سینے پر لے کر اللہ کے ہاں اپنی جان کو قربان کرتے جب یہ کچھ ہو رہا ہو اسلام کے لیے لوگ قربانیاں کر رہے ہوں ان میں سے کوئی مر جائے وہ بھی محلے کا بڑا خاندان کا بڑا گاؤں کا بڑا اب تو جنازے کا مسئلہ آ گیا اب مسئلہ آسان نہیں ہے یہ کہنا تو مسجد میں آسان ہے کہ جو اللہ کو پکارے اس کام کے لیے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا صحت دینا بچہ بچی دینا تقدیر سنوارنا وہ مشرک ہے کیونکہ اس نے غیر اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو اللہ کے سوا نبی کے ساتھ علیہ السلاط والسلام بھی جائز نہیں ہے کبھی صحابہ نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم سے فتح نہیں مانگی کوئی ثبوت دے کہ نبی علیہ سلاط والسلام سے کسی صحابی نے شفا مانگی ہو بیمار کے لیے کبھی کسی صحابی رضی اللہ تعالی ادہ نے نبی علیہ السلاط وسلام سے رزق میں کشائش کا سوال کیا ہو کہ اے نبی میرا رزق بڑھا دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ انہیں معلوم ہے کہ یہ کیا نہیں اور ہم اسلام سے نکلے نہیں تو پھر جب لوگ اسلام سے نکلے ہوئے اسلام کے دعوےدار ہیں اور بعض اوقات ان کے وسائل اتنے ہیں کہ اسلام کا کام ہم سے بھی زیادہ کر رہے ہیں قرآن مجید کے نسخے چھاپ رہے ہیں احادیث کے نسخے چھاپ رہے ہیں غریبوں میں خیرات تقسیم کر رہے ہیں جہاد میں اور قتال میں مسلمانوں کے دوش بدوش کفار کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اسلامی نظام مانگتے ہوئے قربانیاں دے رہے ہیں اور پہ بیوہ ہو رہی ہیں بچے یتیم ہو رہے ہیں اب اس معاملے میں جبکہ سب علماء جو ہیں وہ حق کو چھپانے میں الا کلیم اس ان لوگوں کے ساتھ مل گئے اور یہاں تک کہ ان کی نیکیوں کو نیکی قبول کر لیے سب سے بڑا ثبوت آپ کے سامنے مجلس اتحاد کیا ہے امل عمل یہ جو اسلامی جماعت ہے سیاست کی اس کا سربراہ کون ہے آپ خود بتائیے صدر کون ہے ساجد نقوی کون ہے یہ یعنی میں سے ہے جو کہتے ہیں صحابہ میں سے سوائے چاند میں کفار تھے یہ انہیں میں سے ہے جو قرآن کو بدلی کتاب کہتے ہیں یہ انہی میں سے ہے جو کہا یہ جو, جو بکارا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا یا عائشہ کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا ربی اللہ ہوتا انہیں میں سے ہے جو قرآن کو بدلی کتاب اپنے آئمہ کو معصوم کہتے ہیں اگر ان میں سے نہیں ہے تو جو یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا دوستی کا اسلامی دوستی کا معاملہ ہے کچھ باتیں ہو سکتا ہے یہ نہ کہ بنیادوں میں تو یہ بہرحال حال کو مشکل کچھ آ سمجھنا ربی اللہ تعالی علما کو معصوم سمجھنا یہ سب کا مشترکہ کی جائے قرآن کو بدلی کتاب سمجھنا سب کا اب یہ سربراہ ہے مجلس صحاب عمل کا گویا کہ انہیں ان کا مطالبہ تقسیم کرتے ہوئے اگر کہیں حکومت مل جائے تو یہ امیر المومنین ہوگا پہلے نورانی تھا جو قبروں کی عبادت کا قائل تھا جو غیر اللہ کی نظر و نیاز کا غیر اللہ کے لیے ذبح کا غیر اللہ کے لیے پکار لگانے کا قائل تھا اب ان کو منصرک کہنا حیات کے بڑے میدانوں میں اجتماعی میدانوں میں جہاں اقتدار تقسیم ہو رہا ہو جہاں پر مسلمانوں کے بڑے بڑے معاملات ملکی سطح پر طے ہو رہے ہو وہاں کس کی ضرورت ہے اسمبلی میں کس کی ضرورت ہے مان لیا کہ پاکستان کے آئین میں یہ شامل کر لیا گیا پیش لفظ کے طور پر پریمبل کے طور پر قرار دادے مقاصد کو کہ پاکستان کی مملکت اصل حاکم رب جلال ولی کرام کو مانتی بہت اچھی بات اس کو کون غلط بات کہے گا ماشاءاللہ اس سے اچھی بات ہی کوئی اور اسمبلی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے خلاف جتنے قوانین ہیں ان کو ختم کر دے گی گویا کہ اگرچہ صاف نکاح باہر آئیے کہہ دیا کہ اسلام نافذ کرے گی اور اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا مگر بات یہ کہ اسلام کون سا وہ جو آسمان سے نازل ہوا تھا یا وہ اسلام جو پاکستان والے زیادہ ووٹوں والے بھی اسلام مانتے سب کا اسلام اسلام ہے اسلام کی تعریف کہاں سے لی گئی وہی سے نہیں اسلام کی تعریف لی گئی پاکستان کے ماحول سے مسلمان کی تعریف لی گئی پاکستان کے جمہور سے جمہور جو کہیں گے یہ آئین کے لفظ ہے کہ جمہور مسلمانوں کرایہ پر چلے گا یہ ملک ان کے چنے ہوئے نمائندے ہو گئے بھائی جمہور میں تو تمہارے یہاں سارے سام شامل ہیں ہاں ایک کو تم نے نکال دیا جو لا الہ الا اللہ کے جھنڈے میں پاکستان بننے کے وقت شامل تھا مرزائی آج وہ نکال دیا گیا باقی سارے شامل ہیں قبر و شرک کرنے والے جب تم اسلام کی تعریف قرآن سے نہیں لے رہے سنت سے نہیں لے رہے تم اپنے لوگوں سے لے رہے ہو مشہور اسلام سے لے رہے ہو تو تمہارا اسلام ہی اسلام نہیں تم نے جو اسلام کی تعریف کی وہ اسلام کی تعریف شرعن ہے ہی نہیں جس کو تم مسلمان کہتے ہو مسلمان ہے ہی نہیں اب جب ہم نیکی کے کام ان کے ساتھ مل کر کرتے اسلام کا مطالبہ اسلامی نظام نافذ کرو اسلام کے لیے جنگ اسلام کے لیے خیرات صدقہ مسجد بنانا حج کرنا عمرہ کرنا اب ہماری ضرورت فرد ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ شرط تو کرتے ہیں یار حاج میں تو میں نے دیکھا وہ بیت اللہ کے ساتھ لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا ایک ہمارے دوست ہیں بلکہ ہمارے دو تین دوست ہیں وہ کہتے ہیں ایک آئی بی کا انسپیکٹر انٹیلیجنس بیورو کا وہ انٹیلیجنس جو ملک کی حکومت کے لیے کام کرتی ہے اور جو اسے حکم ملے اسے بجا لانا پڑتا ہے اگر کسی نیک آدمی صالح کو ڈھونڈ کر کہیں بیچارا جہاں چھپا ہوا اپنی جان کو بچا کر بیٹھا ہے اپنے بچوں کے ساتھ اگر بچوں سے نکال کر اسے امریکہ کی کڑکی میں دینا پڑے تو یہ انٹیلیجنس ڈونڈ لاتی ہے یہ انٹیلیجنس کا انسپیکٹر مروا کے پہاڑی پر ہمارے اس توحید والے ساتھی کو ملا جنہیں توحید کی سمجھ ہے اور اس کے ساتھ لپٹ لپٹ کر رونے لگ گیا سب کچھ بھول گیا تاغوت کی پہچان بھائی صاحب کی جاتی رہی اور اس کے بعد جب وہ مرا تو تمام اہل بھی سن اس کا جنازہ پڑا اللہ کلیم بھائی جب مرتا ہے تو تمہارا سلوک تو وہی ہے جو عام پاکستان میں اسلام کو اختیار کرنے والوں کا ہے تو تمہارا اسلام مسجد میں تو قرآن و سنت والا اسلام مانتے ہیں ہم مدرسے میں قرآن و سنت والا اسلام ہے تمہارا اسلام گھر میں ہو سکتا ہے قرآن و سنت والا اسلام ہو میدان حیات میں اجتماعی امور میں ملکی مہمات میں ریاستی کاموں میں تمہارا اسلام وہی اسلام ہے لبریل کا, کا اسلام ہے وہی اسلام ہے جو شیا کا اسلام ہے وہی اسلام ہے جو سیکولر کا ہے اسلام ہے پیپل پارٹی کا اور باخ پارٹی کا اسلام ہے وہ تمہارے اس میدان میں یہ توحید نہیں چلتی تو اس میدان میں بلکہ توحید کا آوازہ اٹھایا جائے تو تمہاری جماعتیں بکھر جاتی ہیں تم اسے اس طرح کہتے ہو تو بھائی اس حالت میں جو شبہات مشرقین کو تاریخ ہوتے ہیں حقیقت وہ ان توحید والوں کو بری طرح سے متاثر کرتے ہیں اس واسطے کہ ان کا عمل سنت سے ہٹا ہوا بلکہ الٹ توحید کے الٹ عمل ہوتا ہے اس واسطے ان کتابوں کی آج اسی طرح سے ضرورت ہے جس طرح محمد بن عبد الوہاب کے وقت میں ضرورت تھی ذرا بھی ان کی ضرورت کم نہیں شدید ترین ضرورت ہے اس واسطے آئیے اس امام سے ہم توحید سیکھیں کشف خشبات شبہوں کا دور کرنا شبہوں کا کھولنا شبہات صاف کرنا صرف توحید توحید کے معاملے میں محمد ابن عبد البحاب بسم اللہ الرحمن رحمان عالم رحیمت اللہ جان لے یا پڑھنے والے اے میرے مخاطب اللہ تجھے اپنی رحمتوں سے جھانپ لے آبی توحیدا ہوا افراد اللہ عبادہ توحید اس چیز کا نام ہے کہ عبادت کے اعتبار سے صرف اللہ اکیلے کی عبادت کرے اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اس کا نام ہے توحید و دین الرسول یہ تمام رسول علیہ السلاط وسلام کا دین ہے اللہ دین اللہ عباد یہ وہ دین ہے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو اپنے بندوں کی طرف مبوس کیا علیہ السلاط وسلام اور اب نو علیہ اللہ قومی غلطین سب سے پہلا رسول نوح السلاط وسلام جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قوم کی طرف مبوس کیا جبکہ قوم نے صالحین نے غلوم کیا ان کی محبت میں حد سے بڑھ گئے ان کے احترام میں حد سے بڑھ گئے کیونکہ اللہ کی عبادت کے دو مضبوط پائے اور ستون ہیں ایک اللہ سے انتہا درجے کی محبت ایک اللہ کا انتہا درجے کا کی تعظیم اللہ کی تو یہ جب بزرگوں کے بارے میں شروع ہوئی تو اللہ نے لوہ کو مبوس کیا اس سے پہلے لوگ آدم علیہ سلاد وسلام کے راستے پر تھے یعنی توحید پر تھے وہ کون سے تعلیم تھے وہ پن تن پاک تھے ان کے ود سوا یوروس یوک نسر یہ پانچ بزرگ آخری اور آخری رسول محمد سدا و آل صلی اللہ علیہ وسلم صدار امی امی وہ بھی اسی دین پر مبوض ہوئے و وہ نبی ہے محمد علیہ السلاۃ وسلام جنہوں نے بیت اللہ میں داخل ہو کر ان صورتوں کو جو ان بزرگوں کی بنی ہوئی تھی جو لوہ علیہ السلاط وسلام کے وقت سے عبادت کیے جا رہے تھے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا توڑ دیا قوم ابون یہ پڑھنے والی بات ہے اور اللہ نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوس کیا اللہ قوم کس قوم کی طرف وہ قوم یتعبدون جو اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے یا حضون وہ حج کرتے تھے صدقہ اور خیرات کرتے تھے كثيراً اور وہ اللہ کا تثیر ذکر کرتے تھے بلا لیکن وہ کرتے کیا تھے برائی کیا تھی یہ باز المخلوقات بین اللہ بعض اللہ کی مخلوقات کو بزرگان کو اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ بناتے تھے شادی اے نہ آگے یقون ہوں وہ کہتے تھے نورید التقرب الاللہ. ہم ان سے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں ما الا ماں نہ ہم ان کی جو عبادت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے یہ ٹھیک ہے آج کا مشرک یہ نہیں کہے گا کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے قریب کر دے وہ کہے گا ہم ان کو پکارتے ہیں ہم انہیں اللہ کو نہیں مانتے اللہ ہی دینے والا ہے اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے یہ تو عطائی انہیں ملا ہوا ہے ہم اس لیے انہیں پکارتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہیں ہم بھی اللہ کے قریب ہو جائیں گے یہ پکارنے کو عبادت سمجھتے نہیں ہیں وہ عرب تھے وہ عرب یہ جانتے تھے آپ دعا عبادت پکارنا ہی عبادت ہے اور یہ کیونکہ غیر عرب ہیں اور یہ قرآن پر سنت پر غور نہیں کرتے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو یہ دعا کو پکار نہیں مانتے ورنہ دعا پکارنا سب سے بڑی عبادت ہے کیوں آپ جس کو پکار رہے ہیں آپ کو عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ وہ میری بات سن رہا ہے اب جس کو پکارا جا رہا ہے وہ تو عبد القادر جی ہے وہ تو عربی بولا کرتے تھے اور تم پنجابی میں پکار رہے معلوم ہوا کہ ماننا پڑے گا کہ عبد القادر جی لانی پیران پیر جس کو کہتے ہیں یہ وہ پنجابی فارسی اردو انگریزی عربی لاتینی دنیا کی ہر زبان سمجھتا ہے پھر یہ تو اللہ کے صفت ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم بھی یہ زبانیں نہیں جانتے تھے وہ تو اپنی زبان جانتے تھے اور ان پڑھ ہونا ان کی صفت اب جب یہ پکارتا ہے دل میں تو اسے ماننا پڑے گا اس دل کی پکار بھی سن لیتا ہے یہ بھی اللہ کی صفت دے دی اب یہ کئی ایک پکار رہے پورا جہاز پکار رہا ہے عبد القادر جی نے کہتا لگا پکار پیرانے پیر کی سارے سمجھتے ہماری علیحدہ علیحدہ سنتا ہے یہ تو اللہ کے سوا نبی کی صفت بھی نہیں ہے علیہ وہ سلاخ تو سارے لوگ اکٹھے بولے اور ہر ایک کی سن لے وہ کیا مانگ رہا ہے وہ کیا مانگ رہا ہے وہ کیا مانگ رہا ہے پھر مانگنے والے کی جب حالت جو ہے قسم پورتی کی وہ دیکھے گا دینے والا تو اس پر ترس کھائے گا تو اس کو یہ ماننا پڑے گا یہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے بھائی تم نے تو اللہ بنانے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی دور ہو نزدیک ہو اس کو ماننا پڑے گا یہ سن لیتا ہے یہ بھی ماننا پڑے گا یہ دینے پر آ جائے کوئی روکنے والا نہیں یہ روکنے پر آ جائے کوئی دینے والا نہیں ورنہ پکارنے کا فائدہ کیا اب پکارنے سے بڑا شیک دنیا میں ہے کوئی اب دعا عبادت پکارنا ہی عبادت کرنا ہے غیر اللہ اب محمد بن عبد الوہاب اللہ محل رحمت کہتے ہیں ولا کرتے یہ کیا تھے یج ال کرتے یہ کہ بنا دیتے بعض المخلوقات بعض مخلوقات کو بٹائے تھا واسطے وبین اللہ اللہ اور اپنے درمیان اسی کے لیے علما نے کہا محمد بن عبد الوہاب نے بھی کہا نواقب الاسلام میں کہ وہ شخص جو الوسا ایسا واسطوں کو پکارتا ہے جن واسطوں کو اللہ اور اپنے درمیان مقرر کرتا ہے یاد انہیں پکارتا ہے یا جو الوسا تھا واسطے بناتا اللہ اور اپنے درمیان کہتا اللہ اتنا بلند اتنا بڑا اتنا عظیم جلالت قدر والا اور میں ایک دم اسے پکاروں نہیں ساڑی یہ نہ آگے اے نہ بھی رابے بہ ن ہوں بین اللہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بناتا ہے, انہیں پکارتا ہے ان کاموں میں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا اور ان پر بھروسہ کرتا ہے مشرق, یا مشرق ہے خارج عن اللہ محمد بن عبد البحاب رحیم اللہ اس رسالے میں چار یا پانچ دفعہ ان کو مشرکوں کے نام سے پکارتے بالکل لحاظ نہیں کرتے تاکہ ہمارے تمام کے تمام شکوک دور ہو جائے کیونکہ ہے یہ کشکو شبہ یقول ہوں یہ کہتے ہیں نور نرید تقرب, تقرب اللہ ہم ان سے اللہ کی قربت چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے میرے لیے ہم ان کی شفاعت چاہتے اس لیے انہیں پکارتے ہیں ان دوں اللہ کے یہاں بس ملا عیسا مریم باسم ان غیر جیسے کہ وہ ملائکت کو پکارتے فرشتوں کو عیسا علیہ صلاح و السلام مریم کو ربی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے دین کو پکارتے محمدن تو اللہ نے محمد کی بےسط کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین ابیب ابراہیم علیہ اللہ وہ ان کے بابا ابراہیم کے دین کی تجدید کرنے آئے تھے اسے تازہ کرنے آئے تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس کو یہ ماننے والے تھے اور آج ان کا یہ حال ہو چکا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبر دیتے تھے بتاتے تھے ان نہیں ماں نبی علیہ سلاط و السلام بتاتے تھے کہ یہ تقرب کے لیے یہ قربت کے لیے انہیں پکارنا اور یہ عقیدہ رکھنا یہ صرف اللہ کے لیے حق ہے کہ اللہ کو پکارا جائے اور اللہ کا تقرب تلاش کیا جائے یہ کسی کا حق نہیں ہے کسی فرشتے کا حق نہیں ہے کسی رسول کا حق نہیں ہے علیہ السلاط و السلام کہ جائے کہ کسی اور بزرگ کا حق ہو شیخ صفحہ حوالی کہتے ہیں کہ جب آدمی کے اندر کسی کی تعظیم انتہا کو پہنچ جائے کوئی اس کی حاد نہ رہے کسی کی محبت انتہا کو پہنچ جائے اس محبت کی کوئی حد نہ رہے ہر محبت اس محبت پر قربان پر ہو اور ہر تعظیم اس تعظیم کے سامنے ہیت ہو اس وقت اس فرد میں انسان میں خواہش پیدا ہوتی تقرر کی یہ عبادت کی پہلی نشانی ہے اس کے دل میں یہ ولولا دامنگیر ہوتا ہے کہ میں اس بڑے ترین اس محسل ترین کے قریب ہو جاؤں پھر تقرب جو ہے یہ تعبد ہے یہ عبادت ہے تعبد اور تقرب ایک چیز ہے پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے تنسب کروں اس کے لیے میں قربانیاں کروں جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کو راضی کرنے کے لیے قربان کر دوں یہ عبادت ہے ذبح کرنا عبادت ہے پھر اس کا جی چاہتا ہے اتباع یہ مجھے کوئی حکم دے میں اس کے پیچھے پیچھے چلوں اتا بلکہ حکم دے میں پیچھے چلوں اس حکم کو مان لا یہ میرے لیے کوئی ایک ایسا راستہ مقرر کر دے میں اسی کی پیروی کرتا چلا جاؤں پھر تشریع یہ میری پوری زندگی کی حدید و قیود مقرر کر دے یہ وہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ بھی تعظیم کا معاملہ اللہ والا کوئی کرے گا اللہ والی تعظیم اسے دے گا اللہ والی محبت کرے گا یقیناً اس کے لیے حلال اور حرام بھی ٹھہرائے گا اس کے لیے حد بدیاں بھی ہوگی اور مشرکوں میں آپ دیکھیں گے یہ ببا صلی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوث کیا تو کہتے ہیں وضلاً کہ جائے کہ یہ کسی اور کے لیے جائز ہو تقرب اور دوسری بات کیا تھی عقیدہ رکھنا وہا مشرق ورنہ یہ مشرقین مکہ جو تھے مکر نو یہ اقرار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا یشہدون گواہی دیتے تھے ان یہ کہ اللہ رب العزت بول خالی تھی کون مشرقی مشرقی نے مکہ وہ اکیلا اللہ پیدا کرنے والا ہے کبھی ابو جہل نے بھی کہا تھا نہیں کہا تھا کہ پلک کا ایک بال بھی کسی بابے نے بنایا والا شریک اللہ اور اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے یہ مانتے پیدا کرنے میں إِلَّا اللہ رزق نہیں دیتا مگر صرف اللہ وَلَا یو إِلَّا اللہ حیات نہیں دیتا زندہ نہیں کرتا مگر صرف اللہ وَلَا ولا إِلَّا اللہ نہیں کوئی موت دیتا مگر اللہ وَلَا ولابر إِلَّا اللہ کائنات کے امور کی تبدیر کوئی بادشاہ ہو جائے کوئی فقیر ہو جائے کہیں طوفان آ جائے کہیں کھیتیاں لہلگا پڑے کہیں کہی ہو جائے کوئی سمندر بن جائے تو خشکی ہو جائے یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے موسم کا بدلنا رات کا چھوٹا دن کا بڑا دن کا بڑا رات کا چھوٹا ہونا یہ سب مشرقین مکہ کا عقیدہ وہ انا جمی سما وات سب اور ساتوں کے ساتھ آسمان اور جو کچھ اس میں ہے ول اردین اب ساتوں کی ساتیں زمینیں اور جو کچھ ان کے اندر ہیں کل ابھی بھو سب اللہ کے بندے ہیں یعنی اللہ کے فرما بردار ہے اور سب اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہے جدھر چاہے جس کو چاہے پھیر دے جو چاہے جس کے ساتھ معاملہ کر دے وہ اور اللہ تعالی کے غلبے میں یہ مشرقی نے مکہ کا کیجا فائزہ دلیل دلیل چاہتا ہے محمد بن عبد الوہاب کہتا ہے کہ اناحا مشرقی اللہ کاسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا کہ یہ مشرقین اس کی شہادت دیتے تھے جن کے ساتھ اللہ کے رسول نے کتاب کیا تعالی تو اللہ کا یہ قول پڑھ لے قرآن میں سے کل فرما دیجیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کی آئیت ہے میں من, مِّن والارض آسمان سے اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے اب میں یم السمع سما کون ہے جو مالک ہے سننے کا اور دیکھنے کا مئی یجل ہائی یا مینل کون مردے سے زندہ کو نکالتا مردہ بچے میں جان کون ڈالتا ماں کے پیٹ میں اور کون کھیتوں کو نکالتا ہے مردہ زمین سے وہ یو خرج المت امینل <الْحَي> اور کون مردے کو نکالتا ہے زندے سے وہی شکل ہے وہی تنون جس میں ایسے معلوم ہوتا ہے سویا ہوا مگر تم دفنانے کے لیے جا رہے ہو اللہ نے مردہ کر دیا وہ میں کون تدبیر کرتا ہے کائنات کے امور کی موسم کون بدلتا ہے دن कौन کون لاتا ہے فصل یقین یون اللہ فا تاکیب کے لیے آتا ہے یعنی انہیں مشرقین مکہ کو سوچنا نہیں پڑے گا تدبر و تفکر نہیں کرنا پڑے گا پلس کر کہیں گے فصل <اللَّه> یقین ان سے پوچھو تو پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں اس ایک اپنے عقیدے سے محمد کو پہچانتے کیوں نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا قل ان لمن الارض یہ زمین کس کی ہے اور اس میں جو کچھ ہے کس کا ہے ان کن تم اگر تم جانتے ہو سیقوللہ یہاں بھی سا آیا یہ بھی فوراً پلٹ کر جواب دینے کے مقوم میں ہے پلٹ کر جواب دے دیں گے اللہ کے لیے زمین وہ اسی کا مالک جو مرضی کرے کل اصل تذک ان سے پوچھو کہ پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے کیوں نہیں نصیحت پکڑتے جب یہ تمہیں پتا ہے کل ان سے پوچھو مگر رب سماواتی سب وہ رب عرش کون ہے سات آسمانوں کا رب کون ہے عرش عظیم کا رب سید لون وہ کہیں گے کہ ساری ربوبیت ساتوں آسمانوں کی اور ارد کی اللہ کے لیے ہے کل افالات تب پکور پھر ان سے کہیے کہ تم پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں کل بند ید ہی ملاکو تو ان سے پوچھو کہ کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر की کی چھوٹی ہو بڑی ہو وہ لولا لا رو اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ان کم تم اگر جانتے ہو تو جواب دولہ اسی وقت پلٹ کر کہیں گے کہ وہ تو اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اگر وہ پناہ نہ دے تو اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں کل ان سے کہیے تمہیں کیا جادو ہو جاتا ہے کہ جب تم اللہ کے روح پہچانتے ہو تو پھر میں اور غیر اللہ کی عبادت میں کیوں بھٹکتے پھرتے ہو پھر کیوں اس نبی کا اور رسول کا انکار کرتے ہو صلی اللہ علیہ و علی یہ مشرقین مکہ کا کی کیجاتا فائدہ تحقا راد جب یہ تجھے تحقیق ہو گئی پتہ چل گیا کہ مشرقی نے مکہ یہ مانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نے یہ مان لیا کہ یہ کچھ ماننے کے باوجود اس ماننے نے انہیں اللہ کی توحید میں داخل نہیں کیا وہ یہ ماننے کے باوجود کہ اللہ رازق اس کے ساتھ کوئی رازق نہیں اللہ خالق اس کے ساتھ کوئی خالق نہیں اللہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کا مالک اور بادشاہ اور پناہ دینے والا اس کے مقابلے پناہ دینے والا کوئی نہیں اور اس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی پھر بھی وہ موحد نہیں تھے مشرک تھے وہ اور تم نے جان لیا ان توحید کہ وہ توحید اللہ جی جہاد تو وہ توحید جس کا انہوں نے انکار کیا وہ عبادت کی توحید تھی اللہ کی عبادت اس سے اللہ کو اس طرح پہچاننے کے بعد جس طرح انہوں نے پہچان لیا حق یہ بنتا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھٹ جائے اور ہر حاضر کے لیے ہر مشکل کے لیے ہر دکھ کے لیے ہر سکھ کے لیے اپنا رجوع اللہ کی طرف کرے یہ نہیں تھا انہیں اس میں وہ جھوٹا کام کرتے تھے اللہ جی زماننا یہ سب میل مشرقون کی یہ دیکھیے محمد بن عبد الوہار نے ان کو مشرکون کہا کہتا اللہ جی یہ سمی جس کو آج ہمارے مشرک کلمہ پڑھنے والے جو ہیں زمان ہی ہمارے زمانے میں کہتے القاد عقیدہ رکھنا یہ اس کا نام رکھتے ہیں عقیدہ رکھنا بزرگوں کا عقیدہ رکھنا بزرگوں کی محبت رکھنا کما کام اون اللہ صبح نہ وہ بھی دن رات اللہ کو پکارتے تھے کبھی کوئی فرشتوں کو پکارتا اپنے حالات کی اصلاح کے لیے اور اللہ کے انہیں قریب کر دیں فرشتے اور ان کی شفات کرے فرشتوں کو یہ نہیں کہتا تھا تم اللہ ہو کہتا تھا میری شفات کرو فرشتوں کے پاس اوزل صالح اللہ کو پکارتا نیک آدمی کو اومین عیسا علیہ اسلام یا عیسا علیہ والسلام والی طرح نبی کو پکار اللہ اللہ تھا ان کو اللہ کے لیے عبادت خالص کرنے کا واحدہ ہوں نبی علیہ اللہ نے حکم دیا اس کی طرف پکارا پکارا حکم نے دیا پکارا کما قال تو آلہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فلادا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو اکیلے اللہ کو پکارو وہ اور اللہ نے کہا لہ سچی پکار صرف اللہ کے لیے ہے ولینجی بونا لہود شی اور یہ جو اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں یہ ان کی پکار کو ذرا بھر دی پورا نہیں کر سکتے وتا ح تجھے اچھی طرح تحقیق ہو گئی اور پتہ چل گیا نبی علیہ سلاۃ وسلام نے اس کی طرف انہیں پکارا کہ دعا ساری کی ساری ساری کی ساری اللہ کے لیے ہو جائے ساری دعا پکار خالی اللہ کے لیے ہو جائے ون نظر اور نظروں میں آج ساری کی ساری اللہ کے لیے ہو جائے ضب اور زبا کرنا جانور سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے وہ کسی کو مصیبت میں بلانا مدد کے لیے جبکہ اس کے پاس آنے کے اشباب نہ ہو مرد ہو وہ اللہ کے لیے ساری ہو جائے استغاثہ وہ جبی و جبی انواع لباد اور ساری کی ساری عبادت کی قسم کُ اللہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہو جائے ارف تھا نے پہچان لیا کہ ان کا اللہ کو رب مان لینا, خالق مالک رازق مان لینا اور اللہ کو یہ مان لینا کہ سب سے طاقتور مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا لم اس نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا ہوں اور ان کا یہ ارادہ کہ وہ ملائ پکارتے نبیوں کو پکارتے ان کی شفاف کے لیے کہ ہماری سفارش کرو اللہ کے ہاں یہاں <اللَّه> وقت اور اللہ کے ہم قریب ہو جائیں ان کو پکارنے سے بزالکا اس طریقے سے تُو احلّ یہی تھا جس کی وجہ سے ان کے خون اور ان کے مال اللہ کے نبی اور مسلمانوں کے لیے حلال ہو گئے پہچان لیا توحید اس توحید کو اللہ داک رسل جس کی طرف رسل نے پکارا تھا لوگوں کو وہ آدھا انل اقرار یہی المشرکون اور نے اس کا اقرار کرنے سے انکار کیا تھا وہ توحید هو معنی کو یہ ہے توحید جو اس قول کا جو تو پڑا کرتا ہے اللہ پر ایمان لانے کے لیے اس کا معنی بنتا ہے وہ قول کیا لا یہ سوا ان کا نلکن اور راز المد وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ الہ تھا جو وہ بناتے تھے سرشتوں کو نبیوں کو ولیوں کو درختوں کو قبروں کو جنوں کو اور وہ یہ قتل نہ کہتے تھے کہ یہ جن یہ قبروں والے یہ جو سارے کے سارے ملائکہ ہیں یا انبیاء یہ پیدا کرتے ہیں رزق دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طرح اللہ کے مقابلے کے ہیں یہ نہیں کہتے تھے فنم یا المون جو جانتے تھے وحدہ کہ رزق اور موت رہی یاد سب اللہ کے اختیار میں کما کدم قد... تلا جیسے میں نے پر... یہ بیان کر دیا ما یا انل مشرقنشرکون کی زمانہ بل اب الد وہ علاح اسی کو کہتے تھے جسے ہمارے مشرکون ہمارے زمانے کے مشرکون سید کہتے یا پھر محمد بن عبد الباب نے دوسری کہا ہے ہمارے مسلکون زمانے میں ہمارے زمانے میں سید کہتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى قلمة نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہیں تحید کے کلیمے کی طرف بلایا کلیما میں اناحا لا اس کلمی سے مراد نبی علیہ السلام کی اس کا معنی تھا لا صرف لفظ مراد نہ کفار کو خوب معلوم تھا کہ محمد کس کی طرف بلاتے صلی اللہ علیہ وہ سمجھتے تھے کہ جب اس کے بلانے پر لب کہہ لیا تو پھر اکیلے اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی پھر کسی کو نہ سمندروں میں پکار سکیں گے نہ مصیبتوں اور دکھوں میں پکار سکیں گے نہ کسی کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے پکار سکیں گے کہ کہ نہ کسی کو شفات کے لیے پکار سکیں گے کہ اسے کہیں کہ ہماری شفات کرو بل کفر یو ابدھ بندہ بل برا بل اور ہمیں کفر اور انکار کرنا پڑے گا جن کو ہم اللہ کے سوا پکارتے تھے اور اس سارے شرک سے ہمیں بری ہونا پڑے گا اس لیے ہم مسلمان بھی ہوتے تھے علما کال الحم قولو لا الہ الا اللہ جب اللہ کے رسول نے ان سے کہا لا الہ الا اللہ انہوں نے جواب دیا الہم واحدا یہ کیسا رسول اور نبی ہے اس نے کتنے الہوں کو ایک الہ بنا دیا ان نہ والا شعیل اجاپ یہ چیز جو بہت عجیب ہے بہت نرالی اور غیر مانوس ہے جیسے ان آج کے مشرقوں کو یہ غیر مانوس لگتی ہے کہ کبھی بھی کسی بزرگ کو نہ پکارا جائے نبی علیہ صلاح اسلام کو نہ پکارا جائے یا علی مدد بس پر نہ لکھا جائے جنگ میں یا علی نہ پکارا جائے غیر اللہ کے تاویز نہ لٹکائے جائیں غیر اللہ کی نظر و نیاز نہ کی جائے اور میلے نہ کیے جائیں دولت نہ بجا کے ان کی قبروں تک ننگے پاؤں پیدل ناچتے ہوئے جایا جائے وہ کہتے ہیں اللہ کی پکار وہابیوں کے پاس تو رولک ہے ہی نہیں کچھ بھی نہ باقی رہ گیا سارے مزہ زندگی کے اور رونقیں اور خوشیاں ختم ہو گئی وہ بھی کہتے کیا کہ اتنے الہوں کے بدلے ایک علاب بنا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجا یہ تو بڑی زبردست غیر مانوس بات ہے ہم نے یہ بات کبھی نہیں سنی اور یہ بات نہیں ہمیں قابل قبول پائزہ ارفتا انا جو حال الفار یا رسونا غالب جب توں نے یہ جان لیا کہ کافروں میں جو جاہل لوگ تھے وہ یہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے تبھی تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے نہیں تھے فل اجب اسلام وہ یا رفوا لا یا رفو بن تفسیر حاج الکلم فل اجب تو تعجب ہے اس بات پر کہ وہ جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس کلمے کی تفصیل کیا ہے میںراہ جو ہر القفار وہ تفصیل جو کفار جانتے تھے نبی علیہ السلام السلام کے وقت کے وہ یہ نہیں جانتا کیونکہ یہ شرف بھی کرتا ہے اور سمجھتا میں پڑھنے کے بعد اسلام میں داخل بھی ہوں حاض بھی کرتا ہوں عمرہ بھی کرتا قربانی بھی بڑی بہترین خرید کر لاتا گوشت بھی تقسیم کرتا ہے کو پردہ بھی کراتا حلال روز کمانے کے لیے بھی تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے جلسوں میں گولی بھی برداشت کر لیتا کبھی زخمی ہوتا کبھی مر جاتا ہے بل یز بلکہ گمان کرتا ہے زبان سے ادا کر دینا آدمی کو مسلمان بنا لیتا ہے فا دل میں اس کے غیر اللہ پر بھروسہ غیر اللہ سے انتہائی محبت اور تعزیب گھجیر ہو و حاضک مل ہوں اور ان میں سے جو بہت عقل مند ہے نا زیادہ یہ قبر پوج اور یہ آج کے مشرقین میں سے وہ گمان کرتا ہے وہ جب اسے کہا جائے نا آپ شرک کرتے ہو وہ کہتا ہے ہم اللہ کے سوا کسی کو خالق نہیں مانتے اللہ کے سوا کسی کو رازق نہیں مانتے ایک زبرہ بھی کوئی نہیں دے سکتا کوئی بچہ بچی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے اور ہم دیوانے ہو جاتے تو ہے ہم تو واقعی زیادتی کرتے ہم تو خارجیت کر بولا یو جب در امر اور بڑھ کر کہتا ہے یہ کہ موسم بدلنا صرف اللہ کے اختیار میں اس ذلت صرف اللہ کے اختیار میں ہم اور پریشان ہو جاتے وہ کہتا ہے یہ تو مشرقی نے مکا کی تحریر بھی تھی کیوں پریشان ہو رہے ہو فلاں إِلَّا تبدیل سوائے اللہ کو کوئی امور کی تبدیل نہیں کرتا فلاں خی رفی رجول ہاں فلاں خیرہ رب الفارو عالم منان اللہ الح اللہ کیسے اس بندے میں صرف فلاں خیریہ یہاں زبر آئی ہے خیر پر نہ رہا ہے اس میں خیر دین کے اعتبار سے ذرہ برابر بھی نہیں اس اعتقاد کے باوجود کہ میں رازق صرف اللہ کو مانتا ہوں خالق صرف اللہ کو مانتا ہوں بچے بچی اللہ کے سوا کو نہیں دے سکتا سب کائنات کے اندر جو بھی فیصلے ہوتے ہیں تبدیل ہی آتی ہے اللہ کے اختیار میں کہتے ہیں اس میں ذرا بھی خیر نہیں ہے کہ جب کہ جو حال القفت جو ہے کافروں کے جاہن ابو جاہن اس سے زیادہ عالم ہے وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتے لا الہ الا اللہ کو سمجھتا نہیں یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے مانا نہیں وہ عالم ضرور تھے لا الہ الا اللہ کو یہ تو بےچارہ لا الہ الا اللہ کا عالم بھی نہیں ہے اور اس پر عمل بھی نہیں کر رہا یہ مجرم ہے اے کافروں کا جاہل اس سے بڑا عالم تھا ماں زکر تلک ما جب دل کے ساتھ اس کو جان لیا جو میں نے ارف تھا اور پہچانے شرک پہ ہے کیا دلہ دل اللہ, اللہ کے ساتھ اللہ جی کال اللہ جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا ہے ان اللہ کبھی بھی معاف نہ کرے گا یش رکھا بھی ہی کہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا جائے بھیا حسین مادن ذالکل میتھا اور اس کے سوا اللہ جس کے لیے چاہے گا جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا سزا دے کے معاف کرے یہ سزا کے بغیر یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے وہ ارف تھا اور تان جان چکا دین اللہ اللہ کے دین کو اللہ جی عرف اللہ وہ دین جس کے ساتھ اللہ نے رسل کو مبوس کیا بن کر محمد تک صلی اللہ, علیہ وآلہ وسلم اللہ, دی اللہ, يقبل اللہ من جس کے سوا اللہ کی کوئی دین قبول کو نہیں کرے راستہ اور تو پہچان چکا ما النار فيه من یہ لہٰذا کہ آج اکثر لوگ اس طرح اس دین سے جہالت میں غرق ہو چکے ہیں افاد کا فا از تو تجھے دو فائدے پہنچ رہے ہیں